یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام مجرمین اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گی پھر انہیں پیشانیوں اور قدموں کے ساتھ پکڑ لیا جائے گا